انفاق فی اللہ کے بارے میں جنرل منافقین پر زجریں ہوں گی سورہ جمع میں یہ سب ہے معاف القدوس وہ شہنشاہ ہے تخت شاہی پر آپ ہے القدوس اس کے اندر کوئی عیب نہیں العزیز الحقیق لذیبا سفل امی جین رسول امن ہوں وہ ذات ہے جس نے امیین اے والے جو ہیں نا ان کے اندر ام القرا والے المی جس نے بھیجا ام القرا والوں میں رسول منہ ہوں ان میں سے پڑ رہا ہے اوپر ان کی آیات اس کی پاک کر رہا ہے سکھا رہا ہے اس کو کتاب اور دنیا کی ہر بات اگرچہ وہ تھے وہ امی جین من قبل نفیس ضلع کلم کھلی گمراہی میں تھے وہ آخرینا من اور پاک کر رہا ہے ان میں سے ان آدمیوں کو جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے بعد میں آنے والے عزیز الحکیم ظالق فضل اللہ یو چاہیے شاہ ولہ عظل فضل عظیم مثال ان لوگوں کی جو اٹھوائے گئے تھے تو رات کے اس پر عمل کرنا سم یہ ملوہ پھر تعجب ہے کہ انہوں نے اس کو عمل کے لیے اٹھائے ہی نہ یہودیوں کے مثال کھوتے کی ہے ہے ہے ہے گدھے کی طرح چل رہا ہوتا مگر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری پیٹ پہ کیا چار لدا گیا لوگ کہتے ہیں جب کھوتی باہر چاہ کے چلتے کہتے ہیں لنگ بجی گوڈا بجی لنگی اس کو آپ کو کوئی پتا نہیں ہوتا صرف وہ بدماش ہی کرتی رہ جاتی بے سمسم کس گندی حالت ہے ان بندوں کی جو اللہ کی آیات کو جٹلاتے ہیں اللہ یا اللہ قطن کامیاب نہیں ہونے دیتا قوم ظالم کوریا ہادو ہو یہودیو اگر تمہارا گمان ہے نا کہ تم اللہ کے دوست ہو لوگوں کے خلاف لوگوں کے اللہ پاک ان کو اچھا نہیں سمجھتا جتنا ہمیں اچھا سمجھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب آئے اگر محبوب ہو نا تو ذرا موت کی تمنا کرو نا تاکہ الموت یوسل الحبیب الحبیب دشمن تو نہیں سجن سجن کی طرح ملاتی ہے موت اس لیے جلدی جلدی موت کی تمنا کرو تاکہ تم اپنے اللہ کو جلدی مل جاؤ اللہ فرماتے اللہ تمنا پتا جب تک زندہ رہیں گے ایک مرتبہ بھی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کرتوت کیسے ہے اللہ کے دربار میں کس طرح پہنچ گئے ہیں ضالبین کل ہینل موت اللہ دی تو پھر رون ہو تو فرما دے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو ان نب کو وہ آخر تمہیں مل رہے گی پھر لوٹائے جاؤ گے آلغر میں شہادا کی طرف وہ خبر دے گا تم کو جو کچھ امال کرتے ہو اے ایمانداروں جب بلایا جائے نہ تم کو نماز کے لیے یوم الجمعہ دو مانے نماز کے لیے یوم الجمعہ جمعے والے دن یا یمیت کے دن جس دن مسلمانوں کا کشٹ ہو نا اس دن کے لیے بلائے جاؤ بہرحال الٰ ذکر تو پھر دوڑ پڑے کرو اللہ کے ذکر کی طرف اور سودا بھٹا چھوڑ دیا کرو یہ تمہارے لیے بہت اچھا رہے گا اگر تم ہو جانتے جب نماز ختم ہو جائے پھر کھڑ پڑ جایا کرو وقت ہو میرے فضل اللہ بھی تجارت کیے کرو اللہ کا ذکر بہت کرتے گئے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دیکھو نا جو تمہارے ہیں نا مخالف ان کی حالت یہ ہے ازارہ ہو تجارت یہ مومنوں کی بات نہیں ہے یہ کافلوں کی بابت کا بت آپ کو اکثر مفسرین یہ مومنوں کے اندر ذکر کریں گے قصہ کہ نبی علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ کے لگے گئے اور یہ کیا یہ کیا ہو کیا یہ ممنوع کی بات نہیں ہے جن کو پہلے اللہ کہہ چکا ہے کہ رضی اللہ عنہ عنو وہ کس طرح کر سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں منافق لوگ ان کی بات ہے تجارتا جب وہ منافق لوگ تجارت دیکھتے ہیں اور یا کو گاجا باجا دیکھتے ہیں ان فرضو لا دور پڑتے ہیں اس کی طرف تو تبلیغ کر رہا ہوتا ہے تجھے جی اکیلا چھوڑ جاتے اور ظالم جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تو بہترین ہے کھیل تماچے سے بھی اور تجارت سے بھی تم خیر الرادین کو چھوڑ کے گاجے بازے کی طرف چلے گئے ہو محمد الرسول اللہ کی بات سننا سمجھنا یہ رزق کے پڑھنے کی علامت ہے تم اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو گاجے باجے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم